الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله ومددين أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم وجاہدوف اللہ حقا جہاد آج ہم لوگ بلوغ المرام کی ایک نئی کتاب شروع کریں گے کتاب الجہاد کتاب الجہاد سے متعلق بہت سارے مسائل بیان کیے جائیں گے جہاد کا لغوی بانا ہے کوشش کرنا ہے یعنی محنت اور مشقت کے ساتھ کوشش کرنا اور اسی لفظ سے ہے اجتہاد اجتہد یعنی کوشش کرنا اجتہاد اسی لفظ سے ہے مستحد اسی لفظ سے ہے اور شرعی معنی میں جہاد شرعی معنی میں جہاد کئی طریقے سے ہوتے ہیں جہاد بھی سیف بھی ہے تلوار اور میدان جنگ میں جو لڑائی لڑی جاتی ہے یا آج کل کی جو لڑائیاں ہیں اسی طرح سے قلم کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے اور زبان کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے مال کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے تو جہاد کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے اس کی حمایت کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے اسی کو یعنی اللہ کے راستے میں کوشش کی جائے چاہے وہ کوشش پروار کے ذریعے سے ہو زبان کے ذریعے سے ہو یا اسی طرح سے قلم کے ذریعے سے ہو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے بالخصوص جہاد بھی سیخ کی اور جہاد کا مقصد کیا ہے جیسا کہ ایک حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ایک شخص سے آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے اپنی بہادری دکھانے کے لیے شجاعت کا اظہار کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے ایک شخص اسبیت یعنی خاندانی اسبیت اور حمایت کے لیے جہاد کرتا ہے اور ایک شخص مال غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے تو کون مجاہد کہلائے گا کس کا جہاد صحیح ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من منقات التقن قلیمۃ اللہ ہیلیہ کہ جو شخص سے اس لیے قتال کرے اور جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ اصل میں جہاد کرنے والا ہے تو جہاد کا مقصد خون بہانا ہرگز نہیں ہے جہاد کا مقصد خون خرابہ کرنا ہرگز نہیں ہے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں اللہ کے دین کو پھیلانے میں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو ختم کیا جائے اللہ کے دین کو پھیلانے میں اللہ کے دین کی نشوشات میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں اسلام کی نشوشات میں جو رکاوٹیں آئیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے اب اس میدان میں اگر جہاد کے شرائط پائے جاتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد حاکم وقت کی اجازت سے کیا جائے اور وہ بھی جہاد کے شرائط شرائط پائے جائیں یعنی کہ طاقت ہو قوت ہو اسی طرح سے اسی طرح سے سب سے پہلے جو ہے انسان کا عقیدہ درست ہو یہ نہیں کہ حاکم یا حکومت تو مبتد ہے اور اس کا عقیدہ خراب ہے اور اس کے عقیدے میں فساد ہے اور وہ اعلان کرے کہ جہاد کر رہے ہیں تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جب اللہ کا کلمہ ہی صحیح نہیں ہے لوگوں کا اور عقیدہ ہی خراب ہے تو جہاد کہاں سے ہوگا تو اس لیے اہل علم نے جہاد کے بہت سارے شرائط رکھے ہیں شرائط بیان کیے ہیں کہ جہاد فرض کفایا ہے شریعی حکم کے اعتبار سے جہاد فرض عین نہیں ہے فرض کفایا ہے یعنی جہاں ضرورت پڑے اگر چند لوگ جہاد کر رہے ہیں تو بعض لوگوں سے ثابت ہو جائے گا کبھی کبھار اگر ایسی ضرورت پڑ جائے کسی <coughs> ملک میں کہ فرض عین قرار دیا جائے تو ہر اس شخص پر جو جہاد کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض عین ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوب کے موقع پر اعلان عام کیا تھا کہ سب لوگوں کو نکلنا ہے سوائے معذورین کے سوائے مجبوروں کے اور سوائے جو ہے جو خاص حالات ہیں جن کے ان کے علاوہ بعض لوگوں کو نکلنا ہے اور جانا ہے تو ان حالات میں سارے جہاد کے شرائط کو سامنے رکھا جائے گا حاکم وقت کی اجازت ہوگی اور حکومت وقت مسلمان اور صحیح عقیدے والا بادشاہ اجازت دے اور پھر طاقت و قوت بھی ہو یہ نہیں کہ چند سرفرے اٹھیں اور چند تنظیمیں بنا لی جائیں اور اس کے بعد جو ہے ادھر ادھر جو ہے بمبلاش کرتے پھریں یا یہ کہ ادھر ادھر جو ہے لوگوں کو قتل کرتے پھریں اس کا نام جہاد نہیں ہے اس سے کیا ہے اسلام بدنام ہوتا ہے اور اس سے مسلمانوں پر مزید پریشانی بڑھتی ہے مزید مسلمانوں پر پریشانی بڑھتی ہے اس لیے اس لیے جو ہے یہ معاملہ اور یہ موضوع بہت حساس ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے علم چاہیے اور اس کے بارے میں اس کے شرائط اور اس کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے تب جہاد کے میدان میں کودنا چاہیے ورنہ تو سوائے نقصان کے جیسا کہ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ چند لوگ یا کوئی جماعت اٹھ کڑی ہوتی ہے کوئی گروپ بن جاتا ہے اور پھر وہ گروپ جو ہے ادھر ادھر جو ہے ادھر ادھر قتل خون کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے مزید ان لوگوں پر مزید ان لوگوں پر پریشانی آتی ہے جو امن و امان کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں مسجد مدارس میں دین کی تعلیم ہو رہی ہے اللہ کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے جب اس طرح سے یہ خون خرابہ ہوتا ہے تو شکنجے جو ہیں وہ امن و امان کے ساتھ دین کا کام کرنے والوں پر کسے جاتے ہیں اور سب کو جو ہے متعلق قرار دیا جاتا ہے جیسا کہ آج کل کے میڈیا میں اسلام کو اسی وجہ سے اسی وجہ سے اسلام کو آج دہشت گرد بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اپنے لوگوں کی کچھ غلطیاں کچھ نوجوانوں کی غلطیاں کچھ سرفروں کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے بارے میں ایک بدرما لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے جبکہ جہاں ان کی غلطیاں ہیں کہ وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں اور بڑھتی ہوئی اسلام کی اور اسلام قبول کرنے کی بڑھتی ہوئی تعداد کو جہاں وہ روکنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو بیاانک بنا کر کے اور اسلام کو جو ہے دہشت گرد بنا کر کے پیش کر کے وہ اسلام سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں وہی اپنے لوگوں کو کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جیسا کہ آج کے دور میں بہت ساری تنظیمیں نکل چکی ہیں اور موجودہ دور کی تنظیم جو ہے سب لوگ جانتے ہیں داعش کی جو خخار تنظیم ہے اسی طرح سے بوکو حرام کی جو خخار تنظیمیں ہیں یا اسی طرح سے اور بھی کہیں کی تنظیمیں ہیں جو ادھر ادھر جا کر کے کہیں ہوٹل میں بم پھوڑ رہے ہیں کہیں جو ہےم مارکیٹ میں بم پھوڑ رہے ہیں کہیں اسی طرح سے مسجد میں جا کر کے بم پھوڑ رہے ہیں اور بلاسٹ کر رہے ہیں خود حملے کر رہے ہیں ان سب کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے آپ جو ہے یہاں کے حالات سے آپ لوگ واقف ہیں کہ کتنے سارے واقعات پیش آئے کہ مسجد میں پہنچ کر کے ہاں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اور مسلمان نام رکھ کر کے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے ایسے نوجوان جن کی عمریں بہت تھوڑی ہیں بہت کم نوخیز عمر کے لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں سمجھ لیجئے وہ خود حملے کرتے ہیں کہاں حملے کرتے ہیں مسجد میں آ کر کے حملے کرتے ہیں تو کیا یہی جہاد ہے اسی کو جہاد کہتے ہیں یا اسی کے عام پبلک میں جو ہے خود حملہ کیا جائے یہی جہاد ہے اسی کو جہاد کہتے ہیں ہاں یہ خودکشیاں ہیں اور اسی طرح سے یہ دہشت گردیاں ہیں اسلام اس کے خلاف ہے آپ دیکھیں ذرا سا جب اسلام کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں ملی جہاد کی اجازت تیرہ سالہ مکی زندگی میں نہیں ملی اس لیے کہ وہاں پر طاقت و قوت ہی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس پھر جب مدینہ طیبہ دارالحجرا قرار پایا اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی حکومت تیار ہو گئی اور مسلمانوں کے دلوں میں ایمان پختہ ہو گیا کچھ مختصر سی تعداد ہی صحیح لیکن کم از کم کچھ لوگ تھے کچھ تیار ہو گئے تھے اور دنیا کی یا عرب کی دوسری طاقتیں کفار اور مشرقین اور دوسرے آرات جو ہے مسلمانوں کے خلاف جب ریشہ دوانیاں کرنے لگے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی جہاد کی ادین علی ناطل وسرم نقدی کے ایسے لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ان کو اجازت دی جا رہی ہے کس کی جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے اور اسی طرح سے ساتھ ہی ساتھ جن کو جہاد کی اجازت دی گئی تیرہ سال کے بعد اور پھر ان کے دلوں میں وہ ایمان ایسا پختہ ایمان ان کا تھا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے سورہ انفال کے اندر ذکر کیا کہ اگر وہ سو ہوں گے اگر دس ہوں گے تو سو پر غالب آئیں گے اور اگر سو ہوں گے تو ایک ہزار پر غالب آئیں گے ان کی ان کے ایمان کی یہ حالت تھی اور پھر بعد میں اللہ تبارک مطالعہ نے ذکر کیا کہ اسی زمانے میں اللہ کم عالمان تم یغلب میں آتے ہیں کہ اگر تم سو ہوگے گے تو صبر کرنے والے اور ہمت والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آ جائیں گے تو اس زمانے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان جو موجود تھے ان کی کمزوری کا احساس دلا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اگر سو ہیں دشمن دو سو ہے اگر یہ سو ہیں مسلمان تو غالب آ جائیں گے اسی طرح سے تاریخ تاریخی واقعات بھی شاہد ہیں کہ کم بھی دس ہزار بھی طاقت رہی ہے مسلمانوں کی تو لاکھوں پر غالب آئے ہیں اصل میں ایمان کی بات ہے لیکن یہاں پر آج ایمان ہی نہیں ہے ایمان ہی کا جو ہے رونا رویا جا رہا ہے کہ پختہ ایمان پختہ عقیدہ ساری چیزیں ہونی چاہیے لیکن آج وہی چیز نہیں ہے تو سب سے پہلے آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے پھر آگے بڑھنا چاہیے آج خود انسان دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے نماز روزے کا پابند نہیں ہے اسلام کے فرائض کو ادا نہیں کر رہا ہے عقیدے کا تیا پاچا ہو چکا ہے بگاڑ اور فساد آ چکا ہے عقیدے کے اندر تو آدمی کہاں سے جا کر کے جہاد بن نفس کرے گا مال کی قربانی دینے کے لیے آج تیار نہیں ہے اپنے قلم کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی زبان سے جو ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے صحیح انداز میں تیار نہیں ہے قلم کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے تو کہاں سے وہ جہاد بھی نفس کرے گا جان کی بازی کہاں سے لگائے اتنی اس کے اندر طاقت اور ہمت ہی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے جہاد کا مفہوم بہت اعلی اور عرفا ہے اور جہاد ایک بڑی عظیم عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا تلفی سبیل اللہ اموات بل احیا تشور کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے گئے یعنی جہاد میں جو شہید کر دیے گئے ان کو آپ مردہ مت کہو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو اصلی زندگی مل گئی ہے اسی طرح سے جہاد کے اور بہت ساری فضیلتیں انشاءاللہ اس بیچ جو ہے بہت ساری حدیثیں آئیں گی اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جہاد کن حالات میں کب اور کن شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے اور جہاد بھی سیف یعنی تلوار سے جہاد سے پہلے اور کن کن جہادوں کی ضرورت ہے مسلمانوں کو تاکہ اس جہاد میں جب شریک ہو تب وہ جو ہے کامیاب ہو اور کامیابی ان کی قدم بوس ہو کچھ احکام اور مسائل جہاد سے مطالقی ہاں پر بیان کی جا رہے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مم ولم یغزو ولم یحدث نفسہو بھی مات علی شعبت من نفاق رواہ مسلم ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سے مر گیا یا جو شخص مر جائے اور اس نے جہاد نہ کیا ہو یعنی جہاد کا موقع ملا ہو اور اس نے جہاد نہ کیا ہو اور اگر جہاد کا موقع نہ ملا ہو والا ددت بھی ہی نفسہ کہ اگر نہ ملا ہو تو نیت بھی اس نے نہ کی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نفاق کے ایک شعبے پر نفاق کی ایک علامت پر مرے گا تو گویا کے دو باتیں اس میں ہیں ایک بات یہ ہے کہ جو شخص ہے وہ ایک وہ شخص ہے جسے جہاد کا موقع ملا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع ملا اور اس نے جہاد نہ کیا اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جہاد کا موقع نہیں ملا لیکن اس کے دل میں نیت ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا موقع آ گیا کہ مجھے جہاد میں جانے کی ضرورت پڑ گئی اور اللہ کے راستے میں میری اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ اس کے اندر دل کے اندر نیت ہے تو وہ بچ جائے گا ورنہ اگر کسی کے دل میں نیت بھی نہیں ہے موقع ملا اس نے جہاد بھی نہیں کیا تو گویا کہ اس کے دل کے اندر نفاق موجود ہے اس کی موت نفاق پر آئے گی نبی اللہ تعالی عن صلی اللہ علیہ وسلم قال و و انس بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرقین سے جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے سے اپنی جانوں کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے مالوں جا... زبانوں اور جانوں کے ذریعے سے جہاد کرو تو یہ تینوں جہاد جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے مجاہدین کے لیے وہاں آپ خرچ کریں اور اسی طرح سے جہاں قلم کے ذریعے سے جہاد کرنے کی ضرورت پڑے اور اس میں مال صرف کرنے کی ضرورت ہو یعنی پمپلیٹ چھپوانا ہو کتابیں چھپوانا ہو جہاں بالکل عقیدہ بالکل برباد ہو چکا ہو اور کچھ لوگ جو ہے اس زبان کو استعمال کو استعمال کر رہے ہیں اور تحریر کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت پڑ رہی ہو کتابیں چھپوانے کی پمفلیٹ چھپوانے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو اس میں بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں مال خرچ کرو اور جہاں جان جان کے ذریعے سے جہاد کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں جان کو بھی اپنی قربان کر دو کیونکہ اس سے بڑا مقام اور شرف جان کا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں اسے قربان کر دیا جائے اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دیا جائے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ان پسم و ام کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے جان اور جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے مومن کی, کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے تو جہاں ضرورت پڑے زبان استعمال کرنے کی تقریر کرنے کی ہاں اور بیان کرنے کی ضرورت پڑے حق کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے اب اس میں زبان مال اور جان تینوں چیزیں ہیں آج اگر دیکھا جائے تو خود مسلمانوں میں خود مسلمانوں میں تقریر اور تحریر تحریری اور تقریری یعنی قلم کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے جہاد کی بہت بڑی ضرورت ہے کافروں اور مشکیم جو کھلے ہوئے غیر مذہب کے لوگ ہیں ان سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں میں امت مسلمہ میں جو فرقے بٹے ہوئے ہیں ان کو اسلام کے اسلام بتانے اور اسلام کی طرف لانے کی کتنی ضرورت ہے دو باتیں ہیں اس کو سمجھ لیجیے بہت غور سے ایک ہے کہ آدمی نے اپنا مال تجارت میں لگایا جس کو اردو زبان میں راسل مال کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں کیپٹل ہاں کیپٹل جو راسل مال ہے اصلی مال ہے <coughs> اور ایک فائدہ ہوتا ہے تو اگر تجارت میں آدمی فائدے کے چکر میں فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں اپنا راسل مال ہی اگر کھو دے یا اس کا کھونے لگے تو پھر ایسی صورت میں ایسا تاجر کامیاب نہیں ہے تو اب دیکھیں جو مسلمان ہیں یہ راس المال ہیں یہ رسل مال ہے انہیں کو بچا لیا جائے انہی کو بچا لیا جائے انہیں کے عقیدے کو صحیح کر دیا جائے ان تک عقیدے کی باتیں پہنچائی جائے صحیح طور پر جو ہے یہ صحیح ہو جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے تب جا کر کے آگے ہم بڑھیں گے یہ بہت ضروری ہے آج آپ دیکھ لیں تہتر فرقے مسلمانوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک فرقہ صحیح حق کی دعوت دینے والا ہے ایک جماعت حق کی دعوت دینے والی ہے باقی اور لوگ تو اسلام کے راستے سے ہٹے ہوئے پگڈنڈیوں پر لگے ہوئے ہیں ان میں تقریر اور تحریر کے ذریعے سے زبان اور قلم کے ذریعے سے جہاد کرنے کی اور حق کو ثابت کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے ہمت چاہیے پیسہ چاہیے مال چاہیے اور ان سب کی رشو ایشاعت میں کوشش کرنی چاہیے اور آج سعودی عربیہ پر بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ جہاد نہیں کر رہا ہے جہاد نہیں کر رہا ہے دنیا والے یہ سوچ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جا کر کے کہیں پھاٹ پڑے کہیں ٹوٹ پڑے کسی ملک پر اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس سے لڑ جائے یہ ان کا مقصد ہے وہ چاہتے کہ یہی جہاد ہے جبکہ اگر غور کیا جائے تو سعودی عربیہ پوری دنیا کے اندر موجود مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کی... کا اتنا بڑا جہاد کر رہا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ملک نہیں کر رہا ہے عقیدے کی اصلاح کا جو جہاد ہو رہا ہے ہاں کیسے ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں اس دعوی سینٹر میں کتنی زبانوں کے دائی ہیں ہاں؟ کبھی جو جہاں... ہے ہاں... کچھ سالوں پہلے تقریباً بارہ پندرہ زبانوں کے دائی یہاں موجود تھے جو مسلمین میں اپنی اپنی زبان کی کے جاننے والے مسلمین میں اور غیر مسلمین میں دونوں میں دعوت و تبلیغ کا کام بہت بڑا کام ہو رہا ہے یہاں سے اور اسی طرح سے پورے سعودی عربیہ کے اندر یہ مکاتب جالیات اور دعات کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو زبان تقریر اور تحریر کے ذریعے سے زبان اور قلم کے ذریعے سے اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جہاد کرنے والا قرار دیا تھا منقات اللہ جو قتال کرتا ہے لڑتا ہے اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے تو اگر زبان کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے اور تقریر کے ذریعے سے تحریر کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے تو جہاد کا مقصد تو حاصل ہے جہاد کا مقصد معاف کیجیے گا خون بہانا نہیں ہے اگر یہ ملک بھی اللہ نہ کرے اگر یہ ملک بھی نہ رہے اور کیا کہتے اس ملک سے بھی زبان و قلم اور تقریر اور تحریر کے ذریعے سے عقیدے کی اصلاح نہ ہو تو آپ بتائیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا کیا حال ہوگا یا جہاں بھی صحیح عقیدہ صحیح کتاب و سنت کی دعوت دینے والے اور قلمی اور جو ہے لسانی تقریری اور تحریری جہاد جو کر رہے ہیں جس بھی ملک میں اور وہ جماعت موجود ہے ہر ملک میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہے جو تقریر و تحریر اور زبان و قلم کے ذریعے سے جو اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں سی عقیدے کی نش و اشاعت کر رہے ہیں اس کو کم نہ سمجھیں اس کو معمولی نہ سمجھیں یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے بھائیو بغیر خون خرابہ کے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے اس کے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کیا کہتے ہیں جہاد بھی سیف ہے اس کی اس کا انکار نوز ملا نہیں ہے بلکہ یہ سب بھی جہاد ہو رہا ہے اور جب ضرورت پڑے گی اس کی تو وہ بھی شرائط کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہوگی وہ جہاد بھی ہوگا اور کہیں نہ کہیں یہ جہاد جاری ہے ایسا بھی نہیں ہے اللہ کے بندے جہاد کر رہے ہیں اب اس وقت اگر آپ دیکھیں غور سے دیکھیں تو سعودی عربیہ جو یمن کے اندر رافضیوں کو اور شیوں کو بلکہ شیعہ نہ کہا جائے یہ اللہ کے جو دشمن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن ہے امت مسلمہ کے دشمن ہیں حرم شریفین کے جو دشمن ہے اور ان کے ناپاک عزائم ایسے ہیں کہ وہ ہرمائے شریفین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں چاروں طرف سے اس مملکت سعودی عربیہ کو گھیر کر کے یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کے جو ناپاک عزائم ہے آپ دیکھ لیں کچھ سالوں پہلے انہوں نے جو ہے بحرین میں یہی کوشش کی تھی لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے سعودیہ اور دوسرے جو ہے تہالب کے جو ہے اتحادی ممالک نے وہاں پر پہنچ کر کے ان کا فتنہ ختم کیا اسی طرح سے یمن پر جو ہے وہ قبضہ کر کے یہی چاہتے تھے کہ یمن پر قبضہ ہو جائے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں بحرین پر قبضہ ہو جائے اور آس پاس کے ملکوں پر قبضہ ہو جائے اسی طرح سے ادھر ایران اور اس طرح کی یہ ملکیں ہیں اور سیریا اور لبنان وغیرہ کا جو یہ سب یہ سب مسائل چل رہے ہیں چاروں طرف سے گھیر کر کے یہاں اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ تو اب دیکھیے ہاں سعودی عربیہ جو یمن کے اندر انتظیوں کے ساتھ جو ہے ایک جنگ لڑ رہا ہے یہ کیا ہے جہاد نہیں ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہے کفار اور مشکین یہود نسارہ تو بعد میں ہیں ان سے پہلے یہ ہی ہے یہ آستین کے خنجر ہے آستین کے ساتھ ہے یہ دنیا کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے ہیں ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ الموت اعلی امریکہ رو الموت اعلی اسرائیل الموت اعلی فلان کہ امریکہ پر موت ہو اسرائیل پر موت ہو لیکن مار کس کو رہے ہیں مسلمانوں کو ہر سننا والجماع کو مار رہے ہیں ان کے گھروں کو گرا رہے ہیں ان کی مسجدوں میں جو ہے تباہی اور فساد مچا رہے ہیں تو آج غور کرنے کی ضرورت ہے سب ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے فوراً ہی لوگ جو ہے, انگلی اٹھا دیتے ہیں کہہ رہے سعودی عربیہ کیا کر رہا ہے تو اس لیے جو ہے یہ سب ساری چیزیں سامنے رکھنا چاہیے سارے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھنا چاہیے رضی اللہ تعالی عل تو ام المن عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر جہاد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جہاد ہے عورتوں پر لیکن ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہے قتل و خون نہیں ہے اور وہ کیا ہے وہ حج اور عمرہ ہے تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے یہ بھی پتا چلا اور یہ کہ عورتوں کے لیے فضیلت یہ ثابت یا حج اور عمرہ کی فضیلت ثابت ہوئی کہ حج اور عمرہ کا مقام جو ہے عورتوں کے عورتوں کے لیے حج سے اس سے جہاز سے بھی زیادہ ہے تو اس لیے جو ہے عورتوں کو عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے البت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی جاتی تھیں اور وہ بیواروں کی اور زخمیوں کی زخم کیا کہتے ہیں مجاہدین کو پانی پلانے کے پلانے کے لیے زخمیوں کے مرہم پٹی کرنے کے لیے اس طرح سے جہاد کرنے وہ جاتی تھی یا شریک ہوتی تھی اس انداز سے میدان جنگ میں جو ہے شریک نہیں ہوتی تھی اور بعض ایسے بھی واقعات بعض صحابیات اور بعض ان کے ملیں گے کہ باقاعدہ وہ جنگ میں شریک بھی ہوئی لیکن شرعی طور پر جو ہے ان کے لیے ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے عبد اللہ ابن عامر نبی اللہ تعالیٰ عنہما قال جا عد البی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بقال والد عبد بن بن اللہ ابراما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جہاز میں شریک ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں تو اس نے کہا ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی خدمت کر کے تم جہاد کرو گویا کہ ماں باپ کی خدمت یہ فرض عین ہے اور جہاد کیا ہے فرض کفایا ہے تو ماں باپ کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی بلکہ کہا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو وہاں تمہارے زیادہ ضرورت ہے اس سے ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک ماں باپ کی خدمت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں دوسری روایت میں ہے مسرت احمد اور ابی راؤت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع عظیم ہوما کہ جاؤ ان سے اجازت لے کر کے جہاد میں شریک ہو جاؤ اسے اجازت لے کر کے شریک ہو جہاد میں اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے اور اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو ان کی ان کے ساتھ حسن نے سلوک کرو نہیں کی کرو اب آج دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ مختلف ملکوں سے کتنے لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ داعش نے جہاد کا نعرہ لگایا تو مختلف ملکوں سے جو ہے ملک مختلف ملک ملکوں سے اپنے ماں اپنے ماں باپ سے اجازت لیے بغیر چپکے سے خاموشی سے کچھ نوجوان جو ہے جا کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے جب وہاں جا کے دیکھا تو معاملہ کچھ اور ہے پلٹنا چاہا تو وہیں ان کو مار دیا گیا یہ سب واقعات ہیں تو اس لیے جہاد اگر کہیں ہو بھی رہا ہو اور والدین جنہ ہو تو ان سے جا کر کے اجازت لو اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو جاؤ اور اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ جو ہے ہاں سلوک کرو ان کی خدمت کرو یہی تمہارے لیے جہاد ہے بین المشرقین صحیح اور بخاری هذا الحدیف وسح شیخ البانی رحم اللہ فی الوا جری بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں براعت کا اظہار کرتا ہوں جو مشرقین کے بیچ میں رہتا ہے جو مشرقین کے بیچ میں رہتا ہے میں اس سے بری ہوں یعنی کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں یا جہاں, جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں تو کوئی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے اعتبار سے بتایا اور اس وقت بتایا جب مدینہ کی طرف ہجرت ہو چکی تھی مدینہ میں ایک اسلامی سلطنت وجود میں آ چکی تھی اور لوگ مکہ اور اطراف مکہ اور بلکہ سالوں کے گزرتے گزرتے اور مسلمانوں کی فتوحات کے ہوتے ہوتے مکہ فتح ہوتے ہوتے بہت سارے لوگ جو ہے ہجرت کر کر کے مدینہ کی طرف گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اس دور میں اس لیے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو چکا ہے اور اسلامی سلطنت وجود میں آ چکی ہے مدینہ تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے درمیان رہے بسے یہ اس کا مفہوم ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے رکھا جائے گا وہ بھی وہ کیا ہے جیسا کہ حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو یا اس مفہوم کو نقل کیا ہے کہ ہاضا محمول اعلی ملا دین ہی کہ یہ حدیث اس شخص پر فٹ کی جائے گی جو شخص اپنے دین کے بارے میں ہاں امن میں نہیں ہے اور اپنے دین کے بارے میں وہ پختہ اور پکہ نہیں ہے یعنی مسلمان ہے لیکن اتنا پکا اور پختہ مسلمان نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ مشرقین کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے ان سے متاثر ہو کر کے اسلام کو چھوڑ دے مرتد ہو جائے یہ ان لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے لیکن اگر کوئی شخص ہے اس کا مقوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ہے اپنے اپنے اندر پختگی پاتا ہے اور سچا پکا مسلمان ہے اور اس کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ جو ہے مسلم کے بیچ میں غیر غیروں اور کافروں کے بیچ میں رہ کر کے ان سے متاثر ہوگا ہاں تو اس کے لیے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر پھر ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت ان کے بیچ میں رہ کر کے کرتا رہے غور کیا نا آپ لوگوں نے صحابہ اکرام جو گئے ہندوستان پاکستان جو پرانا ہندوستان تھا جس میں جو ہے پاکستان بنگلہ دیش اور یہ سب کئی ممالک اس میں شامل تھے ہاں وہاں صحابہ اکرام گئے تو کیا کہتے ہیں تجارت کی غرض سے گئے اور دعوت کی غرض سے گئے پھر جب وہاں لوگ اسلام قبول کرنے لگے دھیرے دھیرے تو کتنے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہیں پر وہ رہ گئے اور اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے ان کی قبریں وہاں پر ہیں تو ان سارے حالات کو سامنے رکھا جائے اور اسی طرح سے اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ہاں کسی ایسے ملک میں جہاں غیر مسلم رہ رہے ہوں ان کے بیچ میں اگر کوئی مسلمان ہے ہاں تنہا ایک گھر ہے دو ایک گھر ہے دو گھر ہے ہاں اور ان کو خطرہ کچھ لاحق ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ جو ہٹ کر کے اس آبادی میں جا کر کے آباد ہو جائے جہاں مسلمانوں کی کثرت یہ سارا مفہوم سمجھنے کے لیے بتا رہے ہیں ورنہ اب اس حدیث کو یوں سمجھا جائے کہ امشکین کے بیچ میں رہنے والا رہنے والے ہر مشرق سے اللہ کے ہر مسلمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا اب دیکھیں کسی مسلمان کو کہ ہاں جیسے کیا کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں ہاں ہندوؤں کے بیچ میں غیروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں تو اب اس کے اوپر فتوا داغ دیا جائے ہاں فتو داغ دیا جائے کہا دیکھیے لوگوں سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے تو یہ مفہوم نہیں ہے جہاں جس ملک میں اب تو اب تو کتنے ملک ایسے ہیں ہندوستان کا ایک مثال ہے یورپ امریکہ امریکہ کے جتنے ممالک ہیں اور اسی طرح سے یورپ کے جتنے ممالک ہیں کوئی ایسا ملک ہے جہاں مسلمان نہ ہو چائنا میں مسلمانوں کا وجود ہے کہ نہیں آسٹریلیا جاپان کوریا ان سب میں جو ہے مسلمانوں کا وجود ہے کہ نہیں ہے وجود وہاں مسلمانوں کا اب یہ نہیں کہا جائے کہ سب پر حدیث کا جو ہے فتوا لگا دیا جائے گا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بڑھیا وہ سب ہجرت کر کے کہیں جائیں کہاں ہجرت کر کے جائیں گے آج کے دور میں کون سا ملک ہے جو کیا کہتے ہیں قبول کرے گا اور ان مسلمانوں کا وہاں پر رہنا آہ, رہنا جو ہے یہ باعث برکت ہے لیکن ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کے کلچر میں گھل مل نہ جائے بلکہ آہ, اسلام کی تبلیغ اور نشے شاہت کرتے رہیں اور آج ایسا ہو بھی رہا ہے کہ آج دیکھ لیں آپ یورپ امریکہ میں اور اسی طرح سے ان ملکوں میں دیکھیں کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہوتی جا رہی. دیرے دیرے دیرے دیرے لوگ جو ہے اسلام کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف جتنی بھی آوازیں جتنی زیادہ آوازیں اٹھ رہی اتنی زیادہ اسلام کی نشوشات ہو رہی ہے واضح مثال آپ کو دوں کہ کچھ سالوں پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا جو ہے کارٹون بنائے گئے ڈنمارک کی کے, کے, کے کچھ لوگوں کی حرکتوں سے آ, ہر, کچھ لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی آ, مسلمانوں نے دنیا میں جو ہے ظاہرے بھی کیے لیکن کتنی تقریر اور تحریر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی تقریریں ہوئی کتنی کتابیں لکھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے سارے خیر مسلم و یہود و نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور پڑھنا شروع کیا کتنے لوگوں کو اس بیچ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی بے شوار لوگ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد دن بدن جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک جگہ ایک مسلمان اگر سمڑ کر کے رہ جائے تو پھر کیا کہتے اسلام کیسے پھیلے گا تو اس حدیث کا مفہوم سمجھ لیں کہ یہ ایسے لوگوں پر اور ایسی جگہوں کے لیے ہے کہ جہاں ایک مسلمان کے لیے خطرہ ہو کہ اگر وہاں سے ان کے بیچ سے وہ نہیں ہٹے گا تو اس کے ایمان کو اس کا ایمان بدل جائے گا یا اسی طرح سے ان کے کلچر میں گھل مل جائے گا اس کو اسلام کے اور مسلمانوں کے بیچ کچھ فرق نہیں سمجھ میں آئے گا وہ بھی ان کے رسم و رواج میں شریک ہوگا اور آج بہت ساری جگہیں ایسی ہیں بھی کہ جہاں جو ہے وہ مسلمان برائے نام ہے غیروں کی طرح سے سب کچھ کر رہے ہیں ان کے بھی مذہبی رسومات میں شریک ہوتے ہیں بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو بن عباس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بعد الفتح ولیکن جہاد متفق عليه عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت اب نہیں ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کا جو ثواب تھا وہ اب نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہجرت بالکل بالکل سے ختم ہو گئی آج بھی ہجرت جاری ہے آج بھی ہجرت کوئی کر سکتا ہے کہ اگر اس کے اس کو دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے اسلامی شاعر پر پابندی لگائی جائے ہاں اور اس کی جان کو خطرہ ہو ہاں? تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے ہجرت کر کے جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ایک ملک سے دوسری ملک میں ہجرت کر جائے ہاں ایک جگہ سے جہاں اس کے دین اور ایمان اور شاعر کو خطرہ ہو وہاں سے دوسری جگہ چلا جائے جہاں مسلمانوں کی جو ہے تعداد ہو یہ سارے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے جہاں اسلامی حکومت یا مسلمان مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں سب کے لیے ان ساری جگہوں کے لیے یہ ہے ہاں ولاکن جہاد ان لیکن جہاد اور ہجرت بھی ہجرت بھی ساتھ میں رکھیں کہ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے لیکن جہاد اور نیت جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا جہاد بھی جاری رہے گا اور نیت بھی ایک مسلمان کر سکتا ہے جہاد کی نیت کر سکتا اور ہجرت کی نیت کر سکتا ہے کہ اگر جو ہے ہمیں اگر ہمارے لیے کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ہجرت کرنے کی اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم ہجرت بھی کر جائیں گے تو اس طرح سے جہاد اور نیت قیابت تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا باقی رہے گا ہو گیا نا آج کا درس سے ہی تک رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو جہاد کا مفہوم سمجھنے کی توفیق قطع فرما اور مسلمانوں میں جہاد کا عالم بلند ہو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر لے تاکہ مسلمانوں کو عزت ملے اور ہم سب کو جتنا بھی ممکن ہو زبان کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے اور محنت کے ذریعے سے اس اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما زبان کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے جان کے ذریعے سے محنت کے ذریعے سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم صلی اللہ علیہ نبین محمد وسلم, وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ